إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ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 من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے وہ نبی پر سلاد پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلاد پڑھو اور سلام پڑھو سلام پڑھنا ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریق کی ذاتِ اقدس کے لئے بیشمار درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لئے عزیز بھائی ہم خطبات میں مسلسل امام المبیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں پچھلے سے پچھلے جمعے کے خطبہ میں ہم تشہد پہلا تشہد دو رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے وہاں تک پہنچے تھے تشاہد کے اندر امام الانبیاء کے بیٹھنے کی کیا کیفیت کیا طریقہ ہوتا, کی ہوتا تھا وہ ہم نے سنا پہلے تشہد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے وہ بھی ہم نے سنا ہم نے یہ سنا تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشاہد کے اندر دو تشہدوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بھی درود پڑا کرتے تھے اتہ حیات کے بعد سنن نسائی کے حوالے سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی صحیح حدیث اور بھی کئی دلائل اللہ کی توفیق سے صحیح دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو دو تشہد ہیں ان دونوں تشاہدوں کے اندر محمد رسول وسلم کی کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی فرق بیان نہیں ہوا کہ پہلا تشاہد اتہ حیات پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جانا ہے نمازی نے اور دوسرا تشاہد اتہ کے بعد درود پڑھنا ہے اور درود کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہے یہ ایسی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث ہے آپ سے صحیح صنعت سے کچھ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا صرف سلام کا فرق ہے دو تشہدوں والی نماز کے پہلے تشہد میں سلام نہیں پھرتا دوسرے میں سلام پھر جاتا ہے باقی سلام تک جیسا آخری تشہد ہے نماز کا ویسے ہی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا پہلا تشاد ہوتا تھا <سؤال> ان دلائل کو دہرانا مقصد نہیں ہے اچھا <سؤال> پڑھنے کے بعد <سؤال> امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے درود <سؤال> امام الانبیاء خود بھی پڑھا کرتے تھے اپنے اوپر درود پڑھتے تھے اللہ کا حکم تھا پیارے پیغمبر نے تو کسی اور کے لیے درود نہیں نہ پڑھنا تھا پڑنا اللہ کے نبی خود اپنے اوپر درود پڑھا کرتے تھے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے درود پڑھنے کو مصنون قرار دیا ہے ہر تشہد کے اندر مسنون قرار دیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں آپ پر درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم نے آپ پر سلام پڑھنا تو سیکھ لی ہے سلام پڑھنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے وہ تو ہم جان چکے ہیں فقط عالم نہ کیفا نسلم علیہ کا ہم نے یہ جان لیا سیکھ لیا ہمیں معلوم ہو چکا کہ آپ پر سلام کون سا پڑھنا ہے کئی فا نسلی <علیکہ> کا اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیسے پڑے کون سا درود پڑھیں ہم آپ پر تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے صحابہ کو پھر درود سکھایا صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ پیارے پیغمبر کے سکھائے ہوئے درود کے الفاظ موجود ہیں حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا ہے جو امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے جس کے درود کے پڑھنے کا مدینے والے امام نے حکم دیا ہے اس درود کے مختلف الفاظ محدثین نے وہ اپنی کتابوں کے اندر اکٹھے کیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے امام الانبیاء پر درود پڑھنے کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھ دی اس موضوع پر جس کا نام ہے الافہام فی فصلا علا سید ال خل کے ساری مخلوقات کے سردار پر درود پڑھنے کا مسئلہ ایک کتاب اس پر جمع کر دی سارے درود کے مسائل اور احکام ایک کتاب کے اندر جمع کر دیے بن رحمۃ اللہ علیہ. اور جتنے الفاظ پیارے پیغمبر سے آپ کے سکھائے ہوئے آپ کے پڑھے ہوئے صحیح سند سے دنیا میں موجود ہیں وہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ وہ الفاظ بھی جمع کر دیے وہ الفاظ بھی موجود ہیں پیارے پیغمبر ان میں سے صرف تین الفاظ تین سندیں تین حدیث صحیحہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے افضل ترین کرمات ہیں جو سب سے افضل الفاظ ہیں جس درود کو دنیا میں محدثین نے علماء نے تمام درود کے الفاظ میں سے سب سے افضل درود قرار دیا ہے جس درود سے افضل درود کوئی نہیں دنیا میں تین قسم کے الفاظ اس کے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو صحیح صنعت سے موجود ہیں پہلے لفظ ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بذات خود بھی پڑھا کرتے تھے اور جو الفاظ امام الانبیاء نے سوال کرنے والے صحابہ کو بھی سکھائے وہ الفاظ کیا ہیں صل صلی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی اہل اللہ بیتی ابراہیم ان کا حمید بارک اللہ محمد اعلی علیہ ولا ازواج ہی وہ درریتی کما بارکتا الا ابراہیم انق حمید مجید مسند امام احمد کے الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں وہ اعلی بیت ہی کے لفظ نہیں ہے باقی سارے الفاظ موجود ہیں اور اعل بیت ہی کے لفظ مسند امام احمد اور شرح معنی آثار امام تہاوی کی کتاب اس میں صحیح صنعت سے یہ اعلی بیت ہی کے الفاظ بھی موجود ہیں ایک درود یہ ہے جو مدینے والے امام محمد الرسول بذات خود پڑا کرتے تھے اور جو پیارے پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا اور ایک درود کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ کہتے تھے اللہ مسل اعلی محمد اللہ مسلح اعلی محمد وہ اللہ علیہ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم بارق اعلی محمد وَعَلَى آلِ محمد کما بارکھ تالا ابراہیم فل آلین ان نک مجید یہ الفاظ بھی صحیح ہے موجود ہیں بخاری شریف کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی ابو آبود میں بھی نسائی کے اندر بھی یہ امام المبیا کے سکھائے ہوئے الفاظ موجود کبھی پیارے پیغمبر وہ والا درود پڑھ لیتے کبھی یہ والا درود پڑھ لیتے اور کبھی تیسرا درود ایک تیسرا درود بھی پیارے پیغمبر نے سکھایا ہے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس میں لفظ یہ ہیں آپ نے صحابہ کو کہا کولو اللہ صلی علی محمد وعلی علیہ محمد کما سل علی ابراہیم وعلی الا ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَخْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ الفاظ بھی مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر صحابہ کو سکھ لائے یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ میرے بھائیوں ان تین رضایتوں کے علاوہ اور بھی مختصر اور کچھ لمبے وہ کلمات درود کے صحیح اسانیت سے ثابت ہیں جو امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے جو صحابہ پڑھا کرتے تھے ان جتنے درود ہیں نا ثابت جتنے کلمات ہیں ان کسی درود کے اندر کسی کسی روایت کے اندر کسی روایت کے, کے اندر یہ والا درود نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلط وسلام علیہ کا یا نبی اللہ السلاط وسلام علیہ کا یا نور اللہ السلاط وسلام علیہ یا فلان یہ درود امام اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ یہ درود پڑھا بدینے والے امام نے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ یہ لفظ تیرے پگمبر کی سنت اور حدیث کے اندر کسی صحیح صنعت کے دنیا میں موجود ہے اب غور کرنے والی بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کچھ اتارا تھا پیارے پیغمبر نے اس کو بالکل کامل اور مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے جو کچھ اللہ نے امام الانبیاء پر نازل کیا تھا اس کو پوری تامر صورت کے اندر بغیر کسی لفظ کے نقص کے بغیر کوئی لفظ کم یا زیادہ کرنے کے وہ مدینے والے امام محمد رسول اللہ نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم. اب اگر ان الفاظ کے علاوہ کوئی اسلام کے اندر لفظ ہوتے تو پیارے پیغمبر کی حدیث میں آتے یا نہ آتے اللہ نے سکھائے ہوئے ہوتے اسلام کے اندر ان کے پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں جو کچھ اللہ نے اپنی امت کو سکھا دیا چھوڑ دیا پیارے پیگمبر نے کیا مت مسلمانوں کے لیے اگر میں یہ والا درود پڑھتا ہوں تو اس, اس کا ایک بہت, بہت بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ جو کلمات الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ پورے درود کے الفاظ نہیں ہیں ان کے اندر نقص تھا ان کے اندر کمی تھی وہ الفاظ تھوڑے تھے وہ ناکافی تھے امام الانبیاء پر درود پڑھنے کے وہ الفاظ ناکافی تھے تو میں نے یہ الفاظ تیار کر کے میں نے ان ناکافی الفاظ کو کافی بنا دی میں نے اس نقص کو اس کمی کو میں نے پورا کر دیا یہ الفاظ تیار کر کے بنا کر الانبیاء <سؤال> پر نہیں یہ اللہ رب العالمین کے دین پر اللہ کے دین پر حرف آتا ہے یہ یہ عمل کرنے سے کیونکہ اللہ نے کہا ہے علی گو محکمل دینا کو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل مکمل کر دیا اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا مطلب ہے نہ اللہ کا دین مکمل ہے نہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ منوان، کامل صورت میں درود اپنے امتیوں کو سکھایا ہے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے جو درود سکھانا چاہیے تھا جو درود افضل درود تھا یہ درود کے بڑے فوائد تھے وہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہی نہیں یا <تصح> اس کا مطلب <تصح> یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے تو جو کچھ آپ پر آیا تھا وہ سکھا دیا لیکن اللہ کو نعوذ باللہ بھول گیا کہ یہ الفاظ بھی اتارنے تھے درود کے اندر یہ بھی بڑے عظیم و شان لفظ ہیں ان درود کا بڑا فوائد ہے اس کے بڑے منافع دنیا میں پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں یہ اللہ اللہ اتارنا بھول گیا ممکن ہے یہ, یہ درود ماہی ہے یہ درود تاج ہے یہ درود لکھی ہے یہ درود کروری ہے. ہے یہ درود فلان ہے اتنی اتنی موٹی کتابیں اور درود ہر ہر صفحے پر نئے نئے نام سے درود میرے بھائیو ان درودوں میں سے کوئی ایک درود بھی امام و محمد الرسول اللہ پر نہ اللہ نے نازل کیا ہے نہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو سکھایا ہے نہ مدینے والے امام نے اپنی پوری زندگی میں ان درودوں میں سے کوئی درود کبھی پڑھا ہے جو اللہ نے اتارا ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں جو پیارے پیارا مسلم رسول نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں وہ مسلمانوں کو کیسے حق ہاں حاصل ہو گیا کہ وہ درود پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سچی محبت جو ہے نا سچی محبت اس کی دلیل کیا ہے پیارے پیغمبر کی سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جتنے کو الفاظ پر امام الانبیاء نے اکتفا کیا جتنا کو کام مدینے والے امام نے کیا آپ کا کریما پڑھنے والا آپ سے محبت کا دعوی کرنے والا ان کریمات سے آگے نہ بڑھے پیارے پیغمبر کے طریقے کو نہ چھوڑے آپ کے الفاظ کو نہ چھوڑے آپ کے الفاظ پر ڈٹ جائے کسی پر کار بند ہو جائے یہ سچی محبت کی دلیل ہے محمد رسول قل تحبون غفور اے میرے محمد اعلان دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ان کم تحبون الله اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو طریقہ کیا ہے فتبی محمد رسول اللہ اللہ کے پیچھے پیچھے چلو چلو آپ سے آگے نہ بڑھو آپ کے کلمات سے ہٹ کر ادھر ادھر اپنے اپنے کلمات گھڑ کر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے درودوں میں آپ کے کلمات میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرو تبھی انہیں میرے پیچھے پیچھے چلو جو محمد نے کلمات کہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے آگے مت جاؤ ان کلمات کو چھوڑ کر اپنے خوات سے تم جتنے بھی اچھے کلمات بنا لو وہ امام المبی جات سے اچھے کلمات بن سکتے قسم اللہ کی نہیں بن سکتے یہ کیسی محبت ہے کہ جو درود امام المبیا نے پڑھا وہ درود ہم پڑھتے ہی نہیں وہ چھوڑ دے اور جو درود پیارے پیغمبر نے پڑھے ہی نہیں اللہ نے اتارے ہی نہیں امام المبیا نے سکھا ہی نہیں وہ درود ہم جو ہے نا لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیں یہ ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے دوسری دوسری بات درود کے حوالے سے وہ بڑی اہم وہ بھی یاد رکھنے والی ہے بعد لوگ دنیا میں موجود ہیں دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں. اس وقت ان حالات میں وہ بڑے زیادہ متحرک ہیں پاکستان کے اندر بھی میں ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے صحیح اسلام کیا لکھا ہے صحیح اسلام کتاب کا نام ہے صحیح اسلام اس نے اس کتاب میں لکھا کہ جو درود ہے نا محمد رسول پر جب درود پڑتا ہے مسلمان تو اس کو درود پڑھتے ہوئے درود کے دوران درود امام المبیا پر درود پڑنے کے دوران و اعلیٰ ہی آپ کی آل پر درود نہیں پڑنا چاہیے وہ صحیح اسلام کا مصنف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ اس صحیح اسلام کتاب نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ امام الانبیاء پر درود پڑھتے ہوئے وہ اللہ اللہ کا رحمت نازل ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی ازواج متحرات پر آپ کی ضروریت پر وہ کہتا ہے یہ والے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے یہ الفاظ پڑھنے جائز نہیں کیوں جائز نہیں بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے اس نے دلیل قرآن سے دی ہے کہتا قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ دیو جو ایسے پڑی نہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ سرحز کی بائیس میں سے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علن یا تسلیمہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلام اور سلاد کہتا ہے اللہ نے قرآن میں نبی کی آل کا تو ذکر ہی نہیں کیا وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں نبی کی ضروریت کا تو قرآن کی آت میں ذکر ہی نہیں ہے اللہ نے تو قرآن میں صرف محمد پر درود پڑھنے کا سلام پڑھنے کا حکم دی ہے آپ کی آل پر آپ کی ضروریت پر آپ کی ادواش پر وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں درود پڑھو یہ دلیل ہے اس ظالم کی کہتا یہ آلے ہی وہ آلے ہی وہ دریا یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ درود میں نہیں پڑھنے چاہیے یہ صحیح اسلام نہیں ہے حالانکہ میرے بھائیوں یہ الفاظ صحیح بخاری شریف کی احادیث کے اندر حدیث کے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے دنیا میں مسلمانوں کی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں پوری دنیا میں اللہ کی اس زمین پر آسمان کی نیلی چھتل ہے پرانے مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں دنیا میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے وہ اعلیٰ آلیہ کے الفاظ دونوں کتابوں کے اندر یہ لفظ دروتوں کے اندر موجود ہے جتنے بھی دروت پہرے پیغمبر نے سکھائے ہر درود کے اندر مدینے والے امام نے وہ اعلیٰ کا لفظ سکھایا ہے والا اعلیٰ محمد والا آلیہ کے الفاظ آئے لیکن وہ کہتا نہیں قرآن میں نہیں آیا قرآن میں نہیں آیا اس لیے یہ پڑھنا جائز نہیں میرے بھائی قرآن قرآن کس پر اترا محمد رسول اللہ اللہ پر یہ یاد کرنے والی بات ہے بڑی اہم بات ہے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں صحیح اسلام کے نام پر اللہ کی قسم وہ شرک کفر اور وہ خباست وہ بے دینی وہ بے حیائی اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر پھیلانے میں بڑے سارے لوگ مصروف ہیں یہ قرآن کس پر اترا محمد رسول اللہ اللہ پر پیارے پیغمبر سے بڑھ کر اس قرآن کو کوئی سمجھنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے کوئی قیامت تک پیدا ہوگا جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہو قرآن کے الفاظ کو سمجھتا ہو قرآن کے مفہوم کو اللہ کے نبی سے زیادہ جانتا ہو کوئی آیا ہے دنیا میں یا آئے گا قیامت تک کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا محمد الرسول اللہ سلم کو سمجھ ہی نہیں آئی اپنی تیئیس سالہ نبوی زندگی کے اندر کیا قرآن میں تو آلیہ کے لفظ نہیں میں سے ابا کو آلیہ کے لفظ سکھا رہا ہوں قرآن میں تو ہے ہی نہیں میں کہاں سے لے آ آ رہا ہوں امام المبیا تو تیئیس سالہ نبوی زندگی میں قرآن کی عتائب کی سمجھ نہیں آئی اور چودہویں سری کے یہ بے دین ابن سبا کے روحانی فرزند ان کو اسلام کی قرآن کی امام المبیا سے بڑھ کر سمجھ آ گئی آج انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ دروس پڑھتے ہوئے اللہ آلہی کا لفظ پڑھنا ثابت نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ غیر صحیح اسلام ہے صحیح اسلام یہ ہے کہ صرف محمد کا نام آئے آلحی کا نام بیچ میں نہ آئے دروض پڑھتے ہوئے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کی لگائی ہے سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ انہی کا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا لو بھیا اور آپ کی ذمہ داری بنا دی کہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو لے تو مانوز لائی رہی ہے اس کو بیان کرنا اس کی تفصیل اس کے اجمال کو کھولنا یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنا دی آپ نے اس کو بیان کرنا ہے لوگوں کے لیے آپ نے اس کی تشریح تفصیل آپ نے اپنی زبان سے کرنی ہے وہ انزل نہ لے کر ذکر لے سے کا بیان اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیا اب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بیان سے اس کو جدا کر کے توڑ کر اللہ کے نبی کے قرآن کے بیان کو کیا کر دیا الگ کر دیا قرآن سے توڑ دیا قرآن سے اس کا رشتہ توڑ کر اپنی حکر سے اپنی سوچ سے ہم قرآن کی تفسیر کرنے لگ محمد رسول کی تفسیر کو چھوڑ دیا او میرے بھائیو قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں قرآن مدینے والے امام کی سنت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے نہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ قیامت کا کوئی پیدا ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے آپ کے فرامین سے آپ کی حادث سے آپ کے طرز عمل سے آپ کے بیان سے جب قرآن کو جدا کر دیا جائے گا قرآن نہیں سمجھا جا سکتا نہ عمل ہو سکتا تھوڑا سا غور کریں اگر اس کی اس دلیل کو لے لیں یہ صحیح اسلام لکھنے والا یہ اسلام کا دشمن یہ ابن سبا کا روحانی بیٹا اگر اس کی بات کو لے لیں کہ قرآن میں آلے ہی کے لفظ نہیں آئے اس لیے یہ پڑھنے جائز نہیں تو پھر قرآن میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا نماز کے قیام کا حکم آیا ہے نماز کے رکوع اور سیدے کا ذکر قرآن میں آیا ہے تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں کہیں نہیں تشاہد اللہ نے کہا تشاد بیٹھو نماز میں اب قرآن میں ذکر نہیں ہے تشہد کا تو کیا کرنا چاہیے تشاود ختم ہو گیا تشہد غیر صحیح سلام ہو گیا یہ صحیح سلام نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا اللہ رب العالمین ایک اور مثال دیتا ہوں موٹی مثال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر قرآن مجید میں مسلمان مردوں کو عورتوں سے اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ان کے ایام کے دنوں میں اور مہیز یس ارونا کل مہیز کے دنوں میں ایام میں بیویوں سے الگ رہنا ہے ان سے مجامت نہیں کرنی جمع نہیں کرنا اللہ نے اسے کیا کر دیا روک دیا حرام کر دیا اس کو مسلمانوں پر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اسی مسئلے کو وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من من عطا امراطہ ہوں وہی دوبر ہافت بما بیما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس مجامت کرنے کے لیے گیا یا دوبر کے راستے مجامت کرنے کے لیے آیا فقد کفا اندر محمد اور رسول پر اترے ہوئے دین کے ساتھ کفر کر یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے اللہ نے حرام کر دیا روک دیا ہے اب اللہ نے قرآن میں ایسی عورت کو نماز پڑھنے سے روکا نماز پڑھنے سے روکا, پڑھنے سے روکا، نہیں روزہ رکھنے سے روکا نہیں تو کیا یہ نماز پڑھ سکتی ہے ایسی عورت روزہ رکھ سکتی ہے اللہ نے تو کوئی روکا قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے وہ صحیح اسلام لکھنے والا اسلام کا دشمن وہ پرویز کا روحانی بیٹا وہ قرآن کو مدینے والے امام کی سنت اور حدیث سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنے والا وہ شیطان وہ, وہ میرے بھائیوں وہ کیا جواب دے گا اس کا قرآن میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے کیا وہ نماز پڑے گی روزہ رکھے گی رکھ سکتی ہے رکھ سکتی ہے اگر وہ کہے رکھ سکتی ہے اس کا مسلمانوں سے رشتہ ختم اسلام سے ختم مار بن جائے گا اسلام نہیں رہے گا مسلمان نہیں رہے گا قرآن میں تشہود کا ذکر نہیں آیا تشہود ختم ہو گیا نماز سے جو نماز سے تشاہد کو نکال دے تشہد کو ختم کر دے نماز ہو جائے گی قرآن میں آلیہ کا ذکر نہیں آیا تو قرآن کے مفسر نے جس کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کو بیان کرنا لگائی تھی اس نے اپنی زبان سے سکھا دیا اور اللہ نے کہہ دیا مسلمان مسلمانوں دنیا جہان میں بسنے والوں جو میرا محمد تمہیں دے اس کو لے لو جسے روکے اسے تو رک جاؤ قرآن میں نہ بھی ہو اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو کرنا مسلمانوں پر واجب ہو گیا قرآن کی, کی روس قرآن میں نہیں ہے آ ہی کا تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مفسر ہیں قرآن ان پر اترا ہے اللہ نے قرآن کے بیان کرنے کا حکم ان کو دیا ہے انہوں نے الفاظ قرآن کے سکھا دیے ہیں اللہ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے کہ جو محمد تمہیں سکھاتا ہے اس کو لے لو اس پر عمل کرو اس پر چلو اب جو اس پر نہیں لیتا اس پر نہیں چلتا وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے تو علیہ کے الفاظ والا علیہ آل محمد اللہ مسلح اللہ محمد ولا علیہ محمد یہ الفاظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے پڑھے ہیں پیارے پیغمبر نے سکھائے ہیں بخاری مسلم کی صحیح ہین کی صحیح ترین اتھنٹک روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں متواتر روایات ہیں دنیا لیے یہ, یہ شوشے اس طرح کا اسلام مسلمانوں میں اس کو روشناس کروانے کی کوشش کرنا ہی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ اسلام سے دشمنی ہے یہ اسلام کے محافظ نہیں اللہ کی قسم اسلام کے ڈاکو ہے جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں سنت پر حملے کرتے ہیں احادیث کو جو ہے نا وہ, وہ قرآن سے بالکل جدا کر کے پھینک دیتے ہیں اس کو اسلام کے لیے بنیاد دستور اسلام کا دستور کی بنیاد اس کو نہیں مانتے کہتے ہیں جو کچھ لینا ہے ہم قرآن سے لیں گے وہ اسلام کے وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں اسلام کے بھی دشمن ہیں اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں آج کل ٹی وی چینلوں میں ایسے لوگوں کی برمار ہے ایسے لوگوں کا سیلاب ہے ایسے لوگوں کی دعوت پیش کرنے کے لیے چینل سارے کھلے ہوئے جنہوں نے ٹھیکہ لیا اسلام کو مسق کرنے کا اسلام کو تبدیل کرنے کا اسلام کا حلیہ بگاڑنے کا اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا لوگوں کی مرضی کے مطابق بنانے کا امریکہ یورپ کی مرضی کے مطابق ان کی کلچر کے عین مطابق بنانے کا جن مولویوں نے ٹھیکہ دے ہے ہر ٹی وی چینل ایسے بدبخت مولویوں کو جگہ دیتا ہے کہ تم آ کر یہ اسلام کی دعوت پیش کرو وہ صحیح اسلام کے نام سے کفر شرک بغاوت اللہ کے دین سے دشمنی وہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے سینوں میں برتے پھر رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھا ہے جو مدینے والے امام درود سکھاتے تھے جو آپ پڑھتے تھے جو آپ نے سکھایا ہے ان سارے درودوں میں جو ثابت ہیں صحیح صنعت سے اللہ آل محمد اعلی کے الفاظ موجود ہیں اس لیے یہ پڑھنا غلط یہ صحیح اسلام کے خلاف یہ این صحیح اسلام ہے جو محمد رسول اللہ اللہ نے سکھا دیا میرے بھائی یہ درود ہے یہ درود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو بندہ یہ درود پڑھے گا نا اللہ کے نبی نے جو اس درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے فضیلت صرف اسی کو ملے گی جو محمد الرسول اللہ کا سکھایا ہوا درود پڑھے جو اپنا بنایا ہوا درود پڑے گا اس کی فضیلت اللہ نے اللہ کے رسول نے بیان... نہیں اللہ کے نبی نے کس درود کی فضیلت بیان کی ہے جو اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے آپ نے سکھایا ہے آپ نے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ درود پڑھا جائے گا تو ثواب اجر ملے گا وہ رفعتیں منزلیں وہ درجی حاصل ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کتنا بڑا افضل عمل ہے درود پڑھنا اللہ کے فضل سے ہم درود پڑھتے درود پڑھنا ہم اللہ کی عبادت سمجھتے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ درود پڑھنے کو سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہمارا قیدہ اور ایمان ہے اور درود نہ پڑھنے والے کو بخیل بخیل دنیا کا بخیل انسان سمجھتے ہیں جو امام المبیا کا نام سنے پیارے پیغمبر کا نام سن کر امام المبیا پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے امام المبیا محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عنده فلم يصل عليا فهو بخيل جس بندے کے پاس میرا نام محمد ذکر کیا گیا اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا وہ بندہ بخیل ہے۔ اور جو درود پڑھتا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلى علیا مرتن صلى الله علیه بها عشرا جو مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرے گا۔ اور حدیث ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک right. حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام الانبیاء محمد الرسول ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے دیکھا پیارے پیغمبر کا چہرہ کھلا ہوا بڑے خوش امام الانبیاء بڑا خوش چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا آج چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے بڑے آپ خوش ہیں کیا وجہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمایہ، سمایہ، کہ اجل ہاں آج میرا چہرہ اس لیے کھلا ہوا ہے اس لیے میں بہت زیادہ خوش تمہیں نظر آ رہا ہوں اتانی آتن من ربی میرے پاس میرے پرور, کی، میرے پرور دگار کی طرف سے آنے والا ایک آیا جبریل امین میرے پاس آیا، اتانی آتن من ربی میرے پاس میرے پرور دگار کی طرف سے آنے والا ابھی آیا ہے اس نے کیا کہا اخبار اس نے مجھے آ کر خبر دی, خبر دی. خبر دی. کہ اللہ رب العالمین نے کہا رد اللہ کہ اللہ نے کہا جو محمد کی امت میں سے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک مرتبہ محمد وسلم پر درود پڑے گا اللہ اس جیسی دس مرتبہ دس درود اس پر پڑے گا دس مرتبہ اس جیسی رحمت اللہ اس پر گا اللہ اکبر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ, عنہ. اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا پیارے پیغمبر سجدے میں پڑے سعیدے امام المبیا سجدے میں پڑے ہوئے, پڑے ہوئے تھے بڑا لمبا سجدہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میں جبریل علیہ السلات و سلام آئے میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس جبریل آئے جبریل تشریف لائے جبریل نے آ کر کہا من منسلح علیہ کا سلائی تو علیہ ہے منسلام علی کا سلم تو علیہ ہے, علی علی ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ وسلم جو آپ پر درود پڑے گا میں سید الملائے کا فرشتوں کا سردار میں اس پر درد پڑوں گا اس پر درود پڑوں گا آپ پر پڑھنے والے کا جو آپ کو سلام کہے گا آپ پر سلام پڑے گا میں جبریل اس پر سلام پڑوں گا سر سجد اللہ یہ لفظ میں سن کر میں نے سجدہ شکر اضلاع کا ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ درود میری امت کے درجات کی بلندی کا باعث ہے بنا دیا اس لیے میں سجدہ شکر کر رہا تھا اللہ اکبر اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس کے دس درجے بلند کر دے گا اللہ اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دے گا اس کے نام اعمال سے دس گنا کیا کر دے گا مٹا دے گا یہ عظمت یہ شرف یہ فزی اور یہ بھی حدیث ہے امام الانبیاء نے فرمایا سے دنیا کے لوگوں سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن میرے محمد کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا دنیا سب سے زیادہ امام اللہ پر درود پڑھنے والا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا بہت بڑا عمل ہے درود پڑھنا بہت بڑا لیکن میرے بھائیوں اجر اور یہ ثواب یہ پیارے پیغمبر کا ساتھ میدان معاشر میں قیامت والے دن یہ اس کو ملے گا جس نے جس نے وہ درود پڑھا جو درود محمد رسول نے پڑھا جو درود پیارے پیغمبر نے سکھایا تھا جو درود امام المبیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے آپ سے سیکھ کر پڑھا کرتے تھے ان میں سے کسی کو یہ ہمارے موجودہ گھڑے ہوئے درودوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا نہ بھی نام جانتا تھا ان درودوں. صحابہ تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں بھی نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک شاپ احمد برحمبل ان چاروں اماموں میں سے کوئی امام بھی یہ درود ماہی یا درودے لکھی یا دردے تاج یہ دروجے فلان درود یہ کوئی نہیں جانتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی درود کوئی اسلام کے اندر پیارے پیغمبر سے صدیوں بعد جو چیزیں گھڑی وہ اسلام کیسے بن گئی ان پر عمل کر کے اللہ اللہ کیسے راضی ہوگا اجر الصواب کیسے ملے گا سباب نہیں میرے باقی ندیاں بھی برباد ہو جائیں گی جنت سے محروم نہیں کا سبب بن جائے گا دین میں اضافہ کرنے والا جنت میں جنت میں, جنت میں نہیں جائے گا معلوم ہے نا سب بھائیوں کو حدیث صحیح بخاری کی پیارے پیغمبر کے پر بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر لوگ آئیں گے پیارے پیغمبر پانی پلا دیں گے ہاؤز کا ایک مرتبہ جس کو پانی اس نے پی لیا کبھی اس کو پیاس لگے گی نہیں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی کچھ لوگ آئیں گے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے آزائے چمک رہے ہوں گے جب قریب پہنچیں گے پیارے پیغمبر نے کہا میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے میں کہوں گا میرے ساتھی چہرے ان کے چمک رہے ہیں وضو کے آزائے ان کے چمک رہے ہیں اللہ کے فرشتے کہیں گے کا لا تدری ما کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کر دی دین میں کتنے درود انہوں نے گھڑے کتنے درود نکالے اور ہر ہاں درود کی کتنی کتنی بڑی فضیلتوں کی حدیثیں اپنے پاس ہے گھڑ گھڑ کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگاتے رہے یہ بدبخت تو نہیں جانتا یہ نہیں آپ کے ہاتھ سے یہ کو سر کا جام نہیں آپ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی گئی پیارے پیغمبر کہیں گے سوہ کن سوہ کن لمن آبادی دور ان کو پیچھے کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر اضافہ کیا دین کو بدلا تو میرے بھائیوں نماز کے پہلے تو شہد میں اطا کے بعد درود پڑھنا امام الانبیاء کا عمل بھی ہے پیارے پیغمبر محمد اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے مدینے والے امام کے صحابہ وہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا کرتے تھے اور درود بھی نہیں درود صرف درود تک نہیں دعا بھی پڑھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا بھی حکم دیا تھا پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کے بعد وہ بغیر سلام پھیرنے کے لیے تیسری رکت کے لیے اٹھ جاتے تھے تیسری رکت کے لیے اٹھنا پھر چوتھی رکت کے لیے اٹھنا پھر آخری تشہد پھر سلام اس کے مسائل ان اللہ الرحمن ہم عید الاضحیٰ کے بعد جو خطبات شروع ہوں گے ان کے اندر بیان کریں ابھی ایک دو خطبات جو رہتے ہیں ان شاء اللہ الرحمان ان میں ہم یہی پر اس نماز کے طریقے کو موقوف کر کے ان شاء الرحمان قربانی کے مسائل اشرازالحجہ کے مسائل اور ان قربانی ان ایام کے ان ایام کے اندر مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق انشاءاللہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ اللہ کی توفیق سے ہوگا باقی نماز جو رہتی ہے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہونے کا طریقہ تیسری رکت کے لیے پھر چوتھی رکت کے لیے پھر, کے لیے پھر جو تشہد آخری تشہد اس کا حکم اور پھر سلام یہ ساری تفصیل ان شاء الرحمن عید کے بعد کے خطبات میں بیان کریں گے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واہ شہد اللہ ان عزیز بھائیو کلاد لکھ اور آپ کے علم میں اور آپ کے سامنے ہے اللہ کی توفیق سے کہ ساری دنیا کے کافروں کی سازشوں کے باوجود اللہ کے فضل سے جہاد کا عمل جاری ہے جہاد چل رہا ہے جماعت الدعوہ کے فدائی اور لشکر طیبہ کے نوجوان اللہ کے فضل سے وہ دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں فرانوں کو پھڑکانے کے لیے اللہ کے فضل سے وہ رواں دوا ہے میدانوں میں یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس نے چلتے ہی رہنا یہ رکنے والا نہیں ہے اللہ کا کام نہیں رکا کرتا کافروں کے رکا کرتے ہیں اللہ کا کام اللہ کے دین کا کام نہیں رکا کرتا یہ اللہ کے دین کا کام ہے اس نے نہیں رکنا نہیں رکنا ضرورت اس بات کی ہے کہ مجاہدین کے وسائل جو ان کو میدانوں کے اندر ضرورت ہے ہم کم از کم وہاں میدانوں میں خود نہیں پہنچ سکتے تو وسائل پہنچانے کا کام ہم اپنے ذمہ لے لیں ان کو وسائل فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ نہیں ہے وہ کوئی اپنی صدارت کی جنگ نہیں لڑ رہے وہ اپنی کرسی اور سیٹ کی قومی اسمبلی کی سیٹ یا سینیٹری کی جنگ نہیں لڑ رہے وہ کسی زمین کے جو ہے نا وہ شہر اور بستی کی, کی حکومت حاصل کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے وہ اللہ کے فضل سے علائق کلیمت اللہ کی جنگ لڑ رہے وہ اسلام کے غلبے کی جنگ لڑ رہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو ظلم کے پنجوں سے چھڑانے ظالموں کے ہاتھوں کو توڑنے کی جنگ اللہ کے فضل سے مجاہدین لڑ رہے ہیں تو جو اس جنگ کے اندر مصروف ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جنہوں نے اپنا لہو جنہوں نے اپنے آزاد اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں کیا ہمارا تھوڑا سا وقت ہماری صلاحیتیں ہمیں جو اللہ نے دیے ہوئے وسائل ہیں کیا یہ وسائل ان لوگوں کے لیے وقف نہیں ہو سکتے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے جو خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے جس نے سب کچھ اپنے رب کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے ہم جان جان نہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم وسائل تو ان کو دے سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے وسائل میں سے عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے لوگوں نے قربانیاں کرنی ہے ابراہیم علیہ اللہ وسلام کی سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے ہمیشہ کرتے ہیں مسلمان اور جو خوشحال مسلمان ہیں وہ اپنے گھروں میں کئی کئی قربانیاں کرتے ہیں کئی کئی دو دو تین تین چار چار بھی قربانیاں کرتے ہیں میرے بھائیوں جب پر اللہ کے فضل سے مجاہدین کھڑے ہیں جب پر جب پر کھڑے ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے وہ تجارت نہیں کر رہے ہیں وہاں پر ان کے پاس قربانی کے وسائل نہیں ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے ان تک قربانی کو کیا کرنا ہے پہنچانا ہے اور آگے جن جن خطوں میں اللہ کے فضل سے مجاہدین کا نیٹ ورک موجود ہے جنہوں نے ہندوؤں کو اور دنیا کے نیٹوں کو اور ساری دنیا کے کافروں کو اللہ کے فضل سے نا کو چنے چبوائے ہوئے ہیں جس نیٹ ورک نے اس نیٹ ورک میں جہاں جہاں مجاہدین موجود ہے وہاں بھی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں بھی قربانیاں وہاں تک پہنچتی ہیں کشمیر کے اندر پہنچتی ہیں افغانستان کے اندر پہنچتی ہیں جہاں محاذ گرم ہوتے ہیں لاشیں گر رہی ہوتی ہیں وہاں بھی اللہ کے فضل سے قربانیوں کا بندوبست موجود ہوتا ہے اور وہ قربانیاں اس نے وہاں کس نے پہنچانی ہیں ہم نے پہنچانی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کا حیران اور یہ کام ہر سال ہوتا ہے تو جو, جو بھائی اپنے گھر میں قربانی نہیں کرنا چاہتا یا اس ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ قربانیوں کو وہ ادھر کرنے کی بجائے وہ مجاہدین کو دے تاکہ وہ وہاں جہاں مجاہدین کو زیادہ ضرورت ہے وہاں پر قربانی وہ ہو جائے ان وہ قربانی ہماری ہی ہوگی اور اس کا حضرت ہمیں ہی ملے گا اس کا حضر قربانی کا سارے کا سارا گوشت بندہ گھر میں رکھ نہیں سکتا اور سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہے تو سارے کا سارا گوشت صدقہ کر سکتا صدقہ کر سکتا ہے سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہے پورے کا پورا الف سے لے کر یاد تک تو صدقہ کر سکتا ہے دلی کی کیا ہے امام المبیا نے حجت المدا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیا کتنے اونٹ قربانی دی سو اونٹ مدینے والے امام نے قربانی دی چھتیس اونٹ پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دبا کیے باقی اونٹوں کو دبا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ انہوں کی ذمہ داری لگا دی اور آپ نے حکم کیا دیا کہ ان کا گوشت ان کے جو اوپر اونٹوں کے اوپر جو جل پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چمڑے سب کا سب کیا کر دو صدقہ کر دو پیارے پیغمبر نے ان سو اونٹوں سے سو قربانیوں میں سے ہر قربانی کے حصے میں سے کچھ گوشت کھایا نہیں کھایا سارے کا سارا تقسیم کرنا جائز ہے لیکن سارے کا سارا کھانا جائز ہے اور یہ بھی سارے کا سارا تقسیم کرنے کی ایک صورت ہے کہ قربانی ہماری عذر ہو جائے سوا اس کا ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اس طرح تو قربانی نہیں ہوتی قربانی کر یہ تو ضروری ہے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بندہ کرے قربانی اللہ اکبر ایک بھائی نے نا ایسے ہی اعتراض کرنے والوں کے سامنے یہ یہ دلیل پیش کی بڑی زبردست دلیلوں اس نے پیش کی میرا دل بڑا خوش ہوا وہ دلیل سب کا کہنے لگا آپ حاج کرنے نہیں جاتے ہو آپ خود قربانی کرتے ہو حاج میں جا کر خود کرتے ہیں قربانی پیسے جمع کروا دی اکثر حاجی پیسے نڑانوے پرسینٹ حاجی پیسے جمع کرواتے ہیں خود قربانی قربانی کی ان کو ایک بوٹی بھی قربانی کا جانور کا کبھی انہوں نے منہ بھی رنگ بھی نہیں دیکھا ہوتا کسی چیز کا تک پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے جانور اور کیسا ہے کیسا نہیں ہے ان کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی وہ حاد کے اوپر جو قربانی ہے وہ ہو جاتی کہ نہیں ہوتی وہ تو دیکھی نہیں ہوتی وہ تو آپ نے خود کی نہیں ہوتی وہ کیسے ہو گئی جب وہاں ہو جاتی ہے تو ادھر جب آپ نے مجاہدین کو قربانی دے دی پہنچانے کے لیے وہ وہاں کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوگی یہ کوئی مسئلہ نہیں بعض مولویوں نے خام خواہ جہاد کی زد میں آ کر جہاد کی زد میں جہاد سے پریشان ہو کر اللہ کی قسم یہ مسئلہ گھڑ کر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا بلکہ اس عمل سے تو بندہ اپنی کئی پریشانیوں سے کیا ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے کہاں وہ جانور سنبھالتا رہے کہاں وہ خریدنے کے لیے دکے کاتا رہے کہاں وہ کسائی کو ڈوڑتا رہے پھر وہ گوشت کاٹے پھر تقسیم کرے یہ سارے کا سارا اللہ کے فضل سے مجاہدین نے بوجھ اٹھا لیا ابتا. اس لیے خود بھی جو زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے وہ ایک سے زیادہ قربانیوں کے پیسے مجاہدین کو انشاءاللہ جمع کروائے گا ان سے پہلے پہلے اور دوسروں کو بھی جو آپ کے محلے میں عزیزوں میں ایسا کرتے ہیں ان کو بھی قائل کر کے پیسے جمع کروانے اور دوسرا ایک بڑا اہم کام وہ ہے قربانی کی کھالوں کو جمع کرنا مجاہدین کی رسد کا مجاہدین کی رسد کا ان کے وسائل کا بہت بہت بڑا ذریعہ اللہ نے یہ قربانی کی خالوں کو بنایا ہوا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے مجاہدین کے جہاد کو تیز کرنے کا مضبوط کرنے کا مجاہدین کو وسائل فراہم کرنے کا اللہ کی قسم بہت بڑا ذریعہ اللہ نے یہ قربانی کو خالوں کو بنا دیا خیال ہم سب نے سب کا کرنی ہوتی ہے قربانی کرنی ہوتی ہے گھر میں تو ہم رکھنے والا آج کل رواج ہی ختم ہو گیا نہ کوئی اس کا مسلح بناتا ہے نہ کوئی اس کا بناتا ہے اور نہ کوئی بیچ کر پیسے کھانے اس کے جی بیچ کر پیسے نہیں کھائے جا جاتے اس کو صدقہ ہی کرنا ہے تو صدقہ کرنے کا سب سے بہترین مصرف وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے الائے کلیمت اللہ کے لیے مجاہدین کے پاس پہنچے گی ان شاء اللہ الرحمان اللہ کے دین کی دعوت کے رستے بھی کھلیں گے کفر کی کھوپڑیاں بھی اڑیں گی ان شاء اللہ الرحمان مجاہدین کے قدم مضبوط ہوں گے اور اللہ مجاہدین کو بڑے بڑے وسائل ان قربانیوں کے حاصل ہونے والی آمدن سے بڑے بڑے وسائل بھی اللہ مجاہدین کو دیا تو یہ کام کرنا ہے صرف اپنی قربانیوں کی خالی مجاہدین تک نہیں پہنچانی ہم سب نے انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارا گھر ہے جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اپنے آپ کو ایک مسئول مجاہدین کا لیں. جتنے رابطے ہو سکتے ہیں جتنے لوگوں کے پاس جایا جا سکتا ہے جتنے دروازوں تک پہنچا جا سکتا ہے اتنا کام ہمیں کرنا ہے ان شاء اللہ اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کے لئے اگر ہم کریں گے تو اللہ دنیا میں ان اس کو اس کے اجر سے ہمیں محروم دنیا میں بھی اس کی اجر سے محروم نہیں رکھے گا اور میں بھی عجل امام کہا آپ نے تو زبان ہلا کر کسی کو پاس جا کر چند منٹ سرف کر کے یہ کہہ دینا کہ دے دو ادھر اگر آپ کے کہنے سے دے گا جتنا سواب دینے والے کو ملے گا ایٹومیٹک اتنا سواب مال میں بھی مفت نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا آپ نے صرف اپنا وقت تھوڑا سا لگایا زبان سے کہہ دیا کسی کو قائل کر لیا اتنا ثواب جتنا وہ لے رہا ہے بالکل اس کے ثواب میں بھی ایک ذرہ برابر کمی نہیں اتنا برابر کا سواب آپ کو بھی اللہ رب الگ ہی نہیں دے, دے تو یہ بڑے اہم کام ہیں ان دنوں میں یہ کام کرنے والے ہیں یہ ضرورت ہے مسلمانوں کی اسلام کی جہاد کی ملک کے بقا کے لیے بھی جہاد کو تیز کرنا بڑا ضروری ہے جس طرح آج ہر طرف سے اس ملک کو مٹانے کے لیے پاکستان کے دشمن وہ گھرا کیے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور علاج وہ جہاد فی بھی ملا ہے اور کوئی حل اس گھروں کو توڑنے کا کوئی حل جہاد کے سوا نہیں ہے دنیا ان شاء ان کے گھرے بھی ٹوٹیں گے اسلام بھی غالب آئے گا جہاد کے ذریعے اللہ کفر کو بھی توڑے گا انشاءاللہ شاء الرحمان مظلوموں کو دنیا میں اللہ کی زمین پر چین اور سکھ کا سانس بھی انشاءاللہ ملے گا جتنا جہاد کو تیز کریں گے اتنا زیادہ یہ کام آسانی سے اور جلدی سے انشاءاللہ ہو جائے تو یہ کام سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب بھائی اس کام کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ اس کو اپنا کام سمجھیں اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دع فرمائے اللہ محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذ من خذ لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياك اللهم خالف بين كلمتهم والزلزل قدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرخ بنيانهم وافِرارهم وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا عليك توتلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين سبحان ربك رب العزة إما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اب مسلم بھائی آئے ہیں اور یہ بھائی نے سوال لکھا ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ وہ مسلمان جنتی ہے جو میرے صحابہ کے طریقہ پر عمل کرے گا بہت سارے مروجہ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں ہیں جن کی دلیل صحابہ کے عمل سے دیتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ عمل کرنا درست ہے عزیز بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے یہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے اس معنی کا کوئی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے دنیا میں یہ تو حدیث نہیں ہے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے یہ حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا باقی, باقی, باقی, باقی یہ حدیث موجود ہے, موجود ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا علیکم بسنتی بسنتی من بعدی علیہ کم بے سنتی و سنت الخلاف راشدین تم میرے طریقے کو اور میرے بعد خلفاء الراشدین کے طریقے کو کیا کرو لازم پکڑو تو جو اللہ کے نبی کے طریقے اور پیارے پیغمبر کے ان صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اللہ نے قرآن میں لکھا ہے فین آ منو ما آ من تم بھی اگر وہ لوگ مومن ہو جائیں جس طرح کے مومن میرے نبی کے صحابہ ہیں اگر ایسے ایمان لے آئے تو وہ کیا بن جائیں گے ہدایت والے ہوں گے صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے, ہے ہمارا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ بنیں گے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ عمل پیارے پیغمبر کے صحابہ کا وہ عمل جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے وہ ہم مانیں گے اور کوئی ایسا عمل ان کا صحابہ کا جو عمل اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے صحابہ کو وہ عمل ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے خلفاء فائر راشدین کا بھی ایسا فتویٰ ایسا فیصلہ ایسا عمل جو مدینے والے امام کے فیصلے فرمان کے خلاف آ جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی دیکھو نا وہ مروف عزیز ہے کسی بندے نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ حجت متو یہ جائز ہے یا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورے خلافت میں حجت متو پر پابندی لگا دی تھی وہ کہتے تھے حجت متو کوئی نہیں کرے گا حجت متو کا مطلب ہے کہ لوگ آتے تھے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے پھر آر الحجہ کو دوبارہ احرام بن کر حج کرتے تو عمرہ بھی ان کا ساتھ ہی ہو جاتا حج بھی ایک سفر میں ساتھ ہی ہو جاتا انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ حجت متو نہیں ہوگا جس نے حج کرنا ہے وہ حج کران کرے عمرہ کرنے کے لیے وہ الگ سفر کرے حج کے لیے الگ سفر کر کے آئے وہ کوئی حکمت تھی عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے کہ جائز ہے انہوں انہوں نے نے کہا کہا جائز ہے آپ کے باپ امیر المنی خلیفہ رسول اللہ نے لگائی ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں جائز منع کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے امر و ابھی باؤ امر و رسول اللہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی مانی جائے گی یہ بتا تو نے کلمہ میرے باپ عمر کا پڑھا ہے یا محمد الرسول کا پڑا ہے صحابہ کی بھی یہی سوچ تھی کہ خلیفہ راشد کی اگر کوئی بات اللہ کے نبی سے ٹکرا جائے تو اس کو مانا اس کو نہیں مانا جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا سنت الخلفاء راشدین کا مطلب یہ ہے جو خلفاء راشدین کی سنت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پیارے پیغمبر کے فرمان کے اہم مطابق ہے اس سنت کو اس طریقے کو اختیار کرنا ہے یہ مانا ہے باقی صحابہ کا نام رضوان اللہ اللہ اجمعین سب کے سب بغیر کسی شخص کے جنتی ہیں اللہ کے فضل سے رضی اللہ و با ردو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کی ان پر راضی ہونے کا اور وہ صرف اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی, راضی سب کے سب جنتی ہیں غلطیاں ان سے جو ہو گئی اللہ نے ان سب کی غلطیوں کو کیا کر دیا ہوا ہے معاف کر دیا ہوا ہے کسی کی غلطی اللہ نے رہنے دی سارے صحابہ کی ہر غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا گزارش حدیث, حدیث ہے کہ جب نبی وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے سوال یہ ہے کہ ہم جو مختصر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ, وصلی علیہ وصلی اس کی کیا دلیل ہے عزیز وسلم یہ اسی درود کے الفاظ ہیں جو درود محمد نے سکھایا ہوا اللہ عم سم دن ولی محمد یہ اسی کے مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسے الگ نہیں ہے اسے جدا نہیں ہے ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری میں میں نے پڑھا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا کا نام لیا علیہ سلاۃ وسلام اور آپ نے فرمایا موسی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. کس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسی کا نام لے کر کیا کہا, کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود اللہ کے نبی نے پڑھا یا نہیں پڑھا ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہو گیا یہ مخصر ضرور موس علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے خطبے کے دوران بلند آواز سے سامعین کا امین کہنا یا امام کی بات کی تصدیق ہاں یا میں کرنا جائز ہے یا نہیں <تصفيق> امام کی بات اگر وہ امام کرتا ہے نا دوران کسی سے بات تو امام کی ہر بات کا جواب دے سکتا ہے مجھے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتا جس نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی اس نے اپنے جمعے کے سارے ثواب کو ضائع کرنا فقد لگا امام نے, نے بےود کی, بے کی بے بے بے بے بے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی بالکل بھی نہیں بولنا بالکل نہیں بولنا کسی کو سوئے ہوئے کو جگانے کی کوشش بھی نہیں کرنی کوئی سویا تو سویا آپ کی ذمہ داری آپ سویا رہنے دوست کوئی تنکو سے کھیل رہے آپ اس کو کھیلنے دیں آپ اس کو مت روکیں کہ یہ کام نہ کرو یہ آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ اس کو تنکوں کے ساتھ کھیلنے سے روکیں گے یا اس کو سوئے ہوئے کو ہاتھ لگا کے ہلائیں گے جگائیں گے کوٹ کے بیٹھ جا کے بیٹھ آپ اپنے جمعے کا ثواب اتنے عمل سے ہی ضائع کر بیٹھے لیکن امام یہ امام کی ذمہ داری ہے وہ کھیلنے سے روکے سوئے کو جگائے ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بات سنے اور اس کا جواب دے یہ جائز ہے امام بلائے تو بول سکتا ہے امام کے بغیر بولنا نہیں ہے دلیل اس کی کیا ہے کہ امام بلائے تو بول سکتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ ایک بندے سے پوچھا حل سلائی تھا رکھا نہیں بخاری کی عدیت ہے دول کہتے پڑھیے اس نے کہا نہیں پڑی آپ نے کون فصل لے لگاتے نہیں پڑھ خطبے کے دوران اللہ کے نبی اور یہ, اس یہ نجائز ہوتا ہے اور سیدہ سے سے سے تلاوت کی دعا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا سیدا اس طرح قبول کر جس طرح دبود کا سیدہ قبول کیا یہ حدیث صحیح اور ترمدی شریف میں موجود ہے بھائی مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث بھی اور یہ کہا ہے یہ بھی ذہن میں نہیں ہے اور سند کا بھی علم نہیں ہے آپ نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑی کیا یہ حدیث صحیح ہے جی ہاں بھائی حسن لے گہرے ہی کے درجے کی حدیث ہے قابل حجت ہے قابل عمل ہے لا سلا بدوا لے مل ید قر اس مل آل ہے جس نے بزو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے ابو دابود میں اور ترمزی میں حدیث ہے اور حسن لے گیر ہی کے درجے کی حدیث ہے بنا پر یہ قابل حجت ہے قابل عمل ہے ویسے اس حدیث کے علاوہ بھی ایک حکم ہے سن ابو دابود کی صحیح حدیث ہے بالکل جو حسن نہیں صحیح درجے کی ہے اس میں لفظہ اللہ اللہ بسم اللہ اللہ کے نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے وزو کرو یہ حکم ہے اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کیا ہو جاتا ہے فرض یہ بسم اللہ پڑھنا وزو میں فرض ہے فرض ہے جو جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دیتا دا اس کا وزو کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا وضوع. بولی والی کمیٹی اگر کوئی نقصان میں بھی اٹھا لے تو کمیٹی کے کم تب اس کو مہانہ کمیٹی کی رقم بھی کم دینی پڑتی ہے اور آخر میں سب ممبران کا نقصان کم ہوتا ہے حرام جو بولی والی کمیٹی جوا ہے جوا اللہ نے جوئے کو حرام کیا۔ جوا بھی ہے سود بھی ہے اس میں۔ قریب ہی نہ جائیں بولی واری کمیٹی کے کروڑ لارڈ بھیجیں اس پر کمیٹی پر۔ اگر کسی چور کو دنیا میں شرعی سزا مل گئی تو کیا اس کو آخر میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی اس کا یہ والا گناہ معاف ہو جائے گا۔ شرعی سزا اس کو مل گئی حد اس پر نافذ ہو گئی اسلام کے مطابق اس کا یہ والا گناہ ختم ہے۔ یہ سزا اس اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ سزا کے گناہ کا کفارہ ہے جو باقی اس کے گناہ ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ذات ہے یہ والے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے سزا ایک بھائی خود بھی مسلمان ہے اور والدین بھی مگر عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے گھر والوں سے تالر توڑ لیا ہے اس بھائی کو صحیح عقیدے پر قائم رہنا چاہیے یا چھوڑ کر والدین راضی کر بھائی والدین راضی نہیں ہوتے تو نہ صحیح صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑنا صحیح عقیدے کو تہیر کو نہیں چھوڑنا اگر توحید کا قیدہ اپنانے کی وجہ سے شرک چھوڑنے کی وجہ سے والدین ناراض ہوتے ہیں تو کروڑ مرتبہ ناراض ہوں جائیں باہر میں نہیں چھوڑنا یہ صحیح قیدا اس پر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں اللہ لے مخلوط نفیما سید الخالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے. کسی کی اطاعت نہیں ہے. جب اذان میں محمد رسول اللہ وسلم آتے تو کیا درود پڑھنا چاہیے عزیز بھائیو رسول مکرم وسلم نے فرمایا ادا س میں تم المحذن وسلم وما سلو علیہ جب تم محض کو سنو تو جیسے محزن کہتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے کہتے جاؤ سمع صلو علیہ پھر بعد میں میرے اوپر درود پڑھو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا ازان کے بعد میں پڑھنا وہ جو نام آپ نے سنا ہے محمد اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بعد میں درود پڑھیں گے اس نام پر درود ہو جائے گا آپ اس حدیث کے بھی بنیں گے کہ من صلی منص عمیا منظکر تو اندہو فلم جائز نہیں ہے عیسائیوں کا عیسائی السلام کو پھانسی دی گئی تھی سب جھوٹ ہے عیسہ علیہ السلام کو پھانسی کوئی نہیں دی گئی یہ سمجھتے ہیں عیسا علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے تو وہ اس کی علامت کے طور پر اپنے گلے میں یہ پھانسی کا نہیں جیز ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے عادت بنانا ننگے سر نماز پڑھنے کی ننگے سے رہنے کی یہ اچھی نہیں ہے سر ڈھام کے رہنا بازار میں گھر میں مسجد میں ہر جگہ پر افضل ہے بہتر ہے اولا ہے لیکن اگر ننگے سر بندہ کبھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے جاتی عورت کی نماز بالغ کی نماز حضرت اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر اجازت کے بغیر جہاد پر چلا گیا جب وہ واپس آیا, آیا تو حضرت عمر نے خود اس ببس صحابی ببس کو کوڑے کو مارے منہ خون سے بھر گیا کیا یہ بات درست ہے بھائی یہ تو گپ لگتی ہے مجھے ایسی کوئی حدیث صحیح دنیا میں موجود نہیں کوئی حدیث ایسی دنیا میں موجود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ جو گئے تھے وہ کوئی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر کوئی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اور اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے ایک ہزار گئے تھے تین سو واپس آ گیا سات میں سے کسی کو آپ نے نہیں پوچھا یاد لے کر آئے ہو یا بغیر جاچ کے آئے ہو کیوں بغیر جاچ کے آئے ہو کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی اگر ماں باپ کی اجازت لے کر کے جی ہاتھ میں جانا بڑا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی پر لازم تھا فتح مکہ میں جو گئے تھے دس ہزار فتح مکہ کے لیے سارے پوچھ کر گئے تھے گھر سے کسی سے بھی پوچھا تھا اللہ کے نبی نے اجازت لے کر آئے ہو یا نہیں ماں باپ سے دکھاؤ تمہارے پاس کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے اگر ماں باپ کی اجازت لے کر جانا جہاد کے لیے بڑا ہی ضروری ہوتا تو پیارے پیغمبر بغیر اجازت پوچھنے کے کیوں لے کر جاتے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا خرگوش حلال ہے جی بھائی حلال ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے خرگوش کا شکار کیا تو اس کو ذمہ کیا گوشت کھایا اس کی رانے ہم نے رسول کو بھیجی پیارے پیغمبر نے بھی کہ خرگوش کی رانو کا گوشت مام البیا نے کہا صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے بالکل کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہا کا عمل رف ال پر ملتا ہے جی ہاں ملتا ہے سنن دار نہ سنن بحکی امام بحکی کتاب امام کتاب کتاب القبرا کے اندر حضرت ابو بکر کا عمل بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی صحیح صنعت سے موجود ہے رفاع دہن کرتے تھے بلکہ وہ ان کی روایتیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے رفای دہن آج کل رائے گنڈ میں تبلیغی جماعت کا عالمی اجتماع ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ غیر مسلموں کو دعوت دیں اور ان کے سامنے اچھا اخلاق پیش کریں تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے لیکن ہم یہاں کفار کے ساتھ جہاد کی بات کرتے ہیں تو کیا دونوں باتوں میں اتنا تعداد کیوں ہے ہاں بھائی تضاد ہے بالکل ان دونوں باتوں میں تضاد ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ نے جہاد کا حکم نہیں اتارا تھا اخلاق سے پیار سے محبت سے دعوت دی تھی کافروں کو تیرہ سال مکے میں کتنے سال مکے میں تیرہ سال تیران کس چیز کے ساتھ دعوت دی اخلاق سے پیار سے محبت سے دلائل سے پیارے پیغمبر نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور مدینے پہنچ کر اللہ نے کوتے بہ علی کمل قرآن میں کہہ دیا تم پر قتال کرنا فرض ہے بے ان لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ نے ان کو ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دیا لڑو بالکل اللہ نے کہا بندوں کو جب حکم دے دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی پھر, پھر وہ اخلاق والی دعوت اکیلی نے ہی پھر ساتھ تلوار بھی چلی اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا جب 13 سال اللہ کے نبی نے تیرہ سال مسلسل کسی مولوی نے نہیں اللہ کے نبی نے امام الانبیاء نے جن سے اچھا اخلاق نہ دنیا میں کسی کا ہے, ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کیا تک کیامت اس نے اتنا اچھا اخلاق پیش کر کے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے بھگا بھگا کر کپا, کپا کپا کے دعوت دی تیرہ سال میں نتیجہ سو بندہ بھی نہیں تھا مسلمان کے بھجرت ہوئی تیرہ سال کی محنت کس کی پیارے پیغمبر کی کتنے مسلمان اور کتنے مسلمان بھائیوں سو بھی نہیں تیرہ سال اخلاق کی مار اخلاق کی محنت کردار کی, کی محنت تیرہ سال تک مسلسل ادھر آ کر جب تلوار چلی تلوار چلی کتنے سال محنت کی دس سال کتنے مسلمان تھے وہ نو ہجری میں ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ صرف حج پر جمع تھے میدان عرفات کے اندر کس کا نتیجہ تھا یہ کس دعوت کا نتیجہ تھا معلوم ہوا اسلام کی دعوت اکیلے اخلاق سے پھیلتی اخلاق کے ساتھ تلوار بھی ضروری ہوتی ہے جب تک تلوار نہیں چلے گی کوئی اسلام کی دعوت نہیں ہوگی وہ تصوف کی سوفیت کی کفر کی شرق کی یا گندے تصوف کے سلسلوں کی دعوت ہوگی وہ اسلام کی نہیں ہے بزرگوں کے اقوال کی دعوت ہوگی حکایتوں کی دعوت ہوگی وہ اسلام کی دعوت نہیں ہوتی اسلام کی دعوت تلوار, تلوار کے سائے تلے چلتی ہے کیا وضو سے پہلے مکمل بسم اللہ پڑھنا جائز ہے بھائی بسم اللہ ہی کافی ہے بسم اللہ پڑھنے اتنے ہی کافی ہے مکمل بسم اللہ, بسم اللہ ضروری نہیں ہے ماشاء اللہ الحمد پکی بات ہے کہ ہم آپ سے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں پلیز آپ ایک دو منٹ اس کے بارے میں بتائیں آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے پانی کی ساری چیزیں حلال نہیں تفریق کیسے کریں حلال ہیں تفریق کیسے کریں بھائی تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے امام الانبیاء نے فرمایا صحیح حدیث ہے تریمدی میں بھی ابو دابود میں بھی ہوو ماؤ ہو الہلو مئی پانی کا سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا ہر مردار کیا ہے حلال ہے جو چیز سمندر میں ہے سب کچھ حلال ہے صرف وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کی کوئی سری نس آ گئی باقی سب کو چلا لیں اسی طرح دنیا میں بھی ایسا ہی ہے یہ خشکی میں بھی ایسا ہی ہے خشکی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے ہر شہ حلال ہے ہر پرندہ حلال ہے ہر جانور حلال ہے صرف وہ حرام ہے جس کا خاص طور پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس کو حرام کر دے دیا جس کو حرام نہیں کیا ہر شہ حلال ہے باقی باقی ہر شہ ہی حلال ہے حرام کس کس کو کیا ہے کچلی والے درندے کو آرام کر دیا ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو حرام کر دیا کو حرام کر دیا گدھ کو حرام کر دیا چوہے کو حرام کر دیا ہے کتے اور خلزیر کو حرام کر دیا غیر اللہ کے نام کی چیز کو حرام کر دیا مردار کو جو جاتے خود مر جائے وہ حرام ہے یہ حرام چیزوں کے نام آ یہ جن حرام چیزوں کے نام آ وہ حرام چیزیں ہیں باقی سب کی سب حلال ہے ہر شہر حلال ہے بس سمندر کی بھی خوشکی کی بھی نہیں پانی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ خشکی والے جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی کتا ہے یا پانی کا خنزیر ہے تو وہ حرام ہے پانی میں کتے یا خنزیر ہیں تو وہ حرام ہے باقی کوئی چیز پانی کی حرام نہیں ہے سب کل ربان کا اشد اللہ